محمد اللہ نبیہ رحم اللہ نے کیا دماغ کیا حسین کے بھائی ہوں بروں میں نے تو اس وہ نہیں پایا جو تم بات کر رہے ہو بہت حدر ہوں وہ تو اندر ہوں میں اس کے پاس گیا تھا اس کے پاس میں نے پیام کیا تو میں نے اسے نماز کا پابند پایا متحرن خیر کا متلاشی پایا مسائل پوچھا کرتا تھا سننا اور سنت کی اتباع کیا کرتا تھا سوچنے بہت اہم بات ہے بھائی ہمیشہ متوجہ سوچ رہے آپ لوگ نماز کا پابند پایا خیر کا متلاشی پایا فقہ میں آ کے سواد کرتا تھا اور سنت کی پابندی کرتا تھا یہ کون کہہ رہے ہیں آگے چلیے لوگوں نے کیا کہا ان کو ایک نظار ایک نہیں ہو تو سلوان وہ تو آپ کو دکھانے کے لیے سب کر رہا تھا اب محمد کیا کہتے ہیں آگے سے بل ہو اور اچھا اسے اس سے کون سا ڈر تھا یہ مجھ سے کون سی امید تھی یہ میں کون سا کسی ان بادشاہوں کے جس ان کو بڑی امیدیں ہوں جناب کہ میں یہ کام کروں گا تو میرے فائدے ہو جائیں گے یہ کون سا سو سے خوف تھا کہ اگر میں یہ کام نہیں کر کے دکھاؤں گا تو نقصان پہنچے گا سے کو کیا کیا اس نے بتایا تھا کہ وہ شرابی اللہ کو اگر بتائی دی تو بھی شریک ہوتے تم لوگ موجود تھے اللہ بتایا تھا تم لوگوں کو اللہ اگر یہ بات نہیں بتائی ہمارے انتشر کا تو جو جس بات چاہیے نہیں اس کی گواہی تم لوگوں کو نہیں دینی چاہیے سوچئے انہوں جا کے کیا کہا آگے ہوا وہ اللہ نئی نہ یہ باتیں ہم اس کو یقین کریں گے چاہے نہ دیکھیے انہوں نے آگے سے وہی نے جواب دیا یہ باتیں تو ہمارے ہاں ٹھیک ہے. محمد حاجر کہتے ہیں اب اللہ نے قرآن کی عادت پڑھی اور کہا اہل شہادت جن کی شادت معتبر ہے وہ ایک طریقہ سے نہیں ہے قرآن نے کہا کہ مگر وہ جواہی دے علم رکھتے ہوئے جانتے ہوئے تو یہ شیخ خان ہم کتاب جو ہے اس میں نے مذہب سے لکھا بھی یہ ایک سوال بھی کیا تھا اور سوال تھا کہ جو اس کے بارے میں آتا ہے سسکو, کی باتیں شرابی اور فراہ گنا جو اوقات ہیں وہاں سے باتیں شکر کی جاتی ہیں شیخ نے کہا کہ یہ ساری باتیں اس کے بارے میں سرس صحیح کے ساتھ ثابت نہیں ہیں تو ہم ان باتوں کی تصدیق نہیں کر سکتے اور ایک مسلمان کے بارے میں اصل یہی ہے کہ وہ خواہش و من کا منتقل نہیں ہوتا جب تک کہ ایک بات اس کے بارے ثابت نہ ہو ہماری باتیں ثابت نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں خاموشی کیا کرتے ہیں اصل یہی ہے کہ وہ یہ سب کام نہیں کیا کرتا تھا ہمیشہ بات خیال رکھیے محترم صحابہ جان کا احرام مقام مرا تقوا سب سے بڑھ کے بات سوال ہی نہیں ہے اگر صحابہ جران مزہ اللہ کے سب باتیں ہوں کہ وہ صحبت اس وقت کچھ کرنے والا ہے اور وہ ہم سے رضی اللہ علیہ ہاں میں ہاں ملائیں سوائے چار پانچ لوگ جو پڑ چکے ہیں ان کے علاوہ سب کے سب صحابہ جران متفق ہو جائیں کہ ہاں ہم اس میں خلیفہ مانتے ہیں کہ صحابہ جان کو تقوا اور مرا جو ان کی کسانیں مل ہے اس کے سخت متنافی تو ان سب کا اس کے اوپر راضی ہو جانا اور تین چار کا اختلاف کرنا وہ اس وجہ سے کہ یہ جناب وراثتی بات ہے اور دیگر دیگر وجوہات جو میں ناکستان اس غیر کے ساتھ اس بات کی دلیل ہے کہ اخلاقی اعتبار سے اور دیانت کے اعتبار سے جو باتیں اس کے بارے میں شوق کی گئی ہیں وہ یقینا اہل گفا کی بڑی بھی باتیں ہیں جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح واقعہ خبر کے موقع میں جو لکھا جاتا ہے کہ اس نے وہاں پر وزیر کا بدل کیا یہ بات اس کی فوج نے یہ کام کیا بالکل ٹھیک ہے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں کہ وہاں کی عورتوں کو جگہ لوٹی بنا دیا اور پتہ نہیں جا کے ساتھ کوئرہ مال کیے یہ بات میرے بہتر یہ میں اس سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پانچ برس میں میں یہ بات ثابت ہی نہیں ہے جی کسی ہونے کے بعد یہ بات ہوئی مدینے میں ملے تو تو اس مجھے مجھے مجھے کرانا تھا اس کی بھی پوری وضاحت کون سی وجہ مدینے میں اس کی وضاحت اس کا یہ بھی لمبا واقعہ ہے ابن کشیر رحمۃ اللہ ابھی کہتے ہیں سب سے سخت قریب اور برا جو عمل عجیب کے دور میں ہوا وہ یہی کام تھا کیونکہ حضر حضر جو رسی میں بلائے گئے کا جو حصہ دیا تھا ان کی کچھ لوگ جو ہے یہ گئے تھے عیدی سے ملنے کے لیے مجید نے کافی اموال بھی کی کافی پرغرام بھی کیا تو وہاں سے وہ لوگ آئے تو ان کی رائے بدل ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں ہمیں تغاؤ دینی پڑے گی اور بہت آزاد خراب ہو گئے اس رات کے تو انہوں نے بغاوت کر دی اور بندے کے لوگوں نے ان کی فیلی کے اندر بہت جسے کہتے ہیں وہاں کی کا اس کو نکال دیا وہاں سے والی کو اور کہا کہ ہم تو عزیت سے بغاوت کرتے ہیں تو یہ عزیت میرے وہاں سے نشر گرد تھا تو انہوں نے ملیا منورہ میں آ کے جو ہے خوب نکال دیا ان لوگوں سے جو کہ باغی لوگ تھے اس میں ذکر کر دیتے ہیں کہ اس نے کٹال کیا گھروں پہ حملے کر دیے ان کی عورتوں کو جناب وہ کرنا شروع کر دیا اس کے لشکر نے یہ سب تقاصی جائز میں نہیں ہے اور بالکل ثابت نہیں ہے ہاں ان کا اتبال کرنا ان پہ حملہ کرنا اسی ثابت ہے اسی لیے میں کشید احمد بجائے الہار میں لکھا کہ یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی جس کی وجہ سے اہل حق نے اس کا اس کام سے بہت زیادہ سخت وہ محاطفہ کیا اور اس کا سخت کتاب کیا یعنی yani یہ ان غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی ہے اس کے دور میں ہوئی کہ کی کیسے اس وقت وہاں پر تابعی موجود ہیں صحابہ دان موجود ہیں اسے چاہیے تھا کہ لوگ اڑوال کرتا ہے بحث کرتا ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا یہ سب کچھ نہیں ہوا تو یہ اس کی بڑی غلطیوں میں شامل آ رہے اب تو میں مزید بڑھتے آ رہے مجھے دے دے مجھے مانو سہیل